بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کو لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا حتی زبتم یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا ہر دیکھو تمہیں قریب معلوم ہو جائے گا كلا لو تعلمون علم دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم ال رکھتے تو غفلت نہ کرتے لت ذکی تم ضرور دو کو دیکھو گے سمت روم نها پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ این آ جائے گا ثم عن پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی